اور اللہ نے تمہیں بنا مٹی سے پھر پان کی بوند سے پھر تمہیں کیا جوڑے جوڑے اور کسی مادہ کو پیٹ ناؤ رہتا اور نہ وہ جتن ہے مگر اس کے علم سے اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے اور جس کسی کی عمر کم رکھی جائے یہ سب ایک کتاب میں ہے بے شک یہ اللہ کو آسان ہے